السلام علیکم نحمد على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان رضیم بسم الله الرحمن الرحمٰن رب وبشرح علی صدری و یسر علی عمری وحل من السانی یفق قولی صورت يوسف آیت نمبر ترپن ففٹی تھری و نفسی میں کچھ اپنے نفس کی برات نہیں کر رہا ہوں نفس تو بدی پر اکساتا ہی ہے اللہ یہ کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو بے شک میرا رب بڑا غفور و رحیم ہے نفس عمارہ کا ذکر آ رہا ہے برائی کا حکم دینے والا نفس حدیث میں اس کے بارے میں آتا ہے کہ ایسے رفیق کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جس کا حال یہ ہو اگر تم اس کا اعزاز اور اکرام کرو کھانا کھلاؤ کپڑا پہناؤ تو وہ تمہیں بلا اور مصیبت میں ڈال دے اور اگر تم اس کے ساتھ توہین کا معاملہ کرو بھوکا رکھو تو وہ تمہارے لیے بھلائی کا معاملہ کرے صحابہ نے عرض کیا اس سے زیادہ برا ساتھی دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتا آپ نے فرمایا قسم میں اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے تمہارا نفس جو تمہارے پہلو میں ہے ایسا ہی ساتھی ہے یعنی جو انسان کی اپنی اینیمل انسٹنگ ہے جو بلت ہے اس کو جتنا زیادہ انسان شہ دے گا جتنا زیادہ اپنی شہوتوں کو پورا کرے گا اتنا ہی زیادہ وہ چیز اس کو پھر برائی پر رکسائے گی یہاں پر یوسف علیہ السلام کوئی کریڈٹ اپنی نیکی کا خود نہیں لے رہے بلکہ انہوں نے تو صاف فرما دیا کہ میرے بس میں نہیں ہے کہ میں خود اپنے آپ کو بچا سکتا اللہ تعالیٰ ہی نے مجھ پر کرم کیا اللہ ہی نے مجھ پر رحم فرمایا وقوال الملک تو نہیں بہی استخلص بادشاہ نے کہا انہیں میرے پاس لاؤ تاکہ میں ان کو اپنے لیے مخصوص کر لوں جب یوسف علیہ السلام سے اس نے گفتگو کی تو اس نے کہا اب آپ ہمارے ہاں قدر و منزلت رکھتے ہیں اور آپ کی امانت پر پورا بھروسہ ہے یوسف علیہ السلام نے کہا ملک کے خزانے میرے سپرد کر دیجئے میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں دو صفات آ رہی ہیں یوسف علیہ السلام کی امین اور علیم تو جو بھی یہ صفات رکھتا ہو وہ بہترین شخص ہوتا ہے جس کے حوالے کوئی بھی ذمہ داری اس کے حوالے کرے ایک تو علم ہونا ضروری ہے تاکہ جو ذمہ داری کے فرائض ہیں ان کو ادا کیا جا سکے دوسرے یہ کہ پھر اوقات کی ذمہ داریوں کی مکمل حفاظت بہترین طریقے سے حفاظت کرنا یہ بھی ہر جاب کا اپنا حصہ ہوتا ہے وکدال کا مکنا یوسف العرد اسی طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف علیہ السلام کے لیے اقتدار کی راہ ہموار کی وہ مختار تھے اس میں جہاں چاہیں اپنی جگہ بنائیں ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں نیک لوگوں کا اجر ہمارے ہاں مارا نہیں جاتا ولا اندیو اجر المحسنین محسنین اور محسن یہ آپ کثرت کے ساتھ سورہ یوسف میں یہ لفظ پڑھیں گے اور آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے جو ایمان لے آئے اور خدا ترسی کے ساتھ کام کرتے رہے یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر آئے اور ان کے ہاں حاضر ہوئے اس نے انہیں پہچان لیا لیکن وہ اس سے نا آشنا تھے اب کیا ہوا واقعہ یہ ہے کہ جب پورے علاقے میں قحط پڑا تو سوائے مصر کے پڑا تو مصر میں بھی تھا لیکن یوسف علیہ السلام کی بہترین تدبیر اور پلاننگ کی وجہ سے وہاں پر مصر میں غلہ موجود تھا یوسف علیہ السلام کے بھائی کنان میں رہا کرتے تھے وہاں بھی قحت پڑا غلہ ختم ہو گیا دور دراز سے لوگ مصر آنے لگ گئے غلہ لینے کے لیے اور حاصل کرنے کے لیے اسی سلسلے میں ان کے بھائی بھی آ گئے اب اتنا عرصہ گزر چکا تھا کہ ان کے بھائی تو نہ پہچانے کے یہ یوسف ہیں وہ تو اپنی طرف سے کنویں میں پھینک پھانک کے فارے ہو گئے تھے لیکن یوسف علیہ السلام ان کو پہچان گئے جہاز اللہ ترونا انّی او فلقلا و ان خیر المنزلین پھر جب اس نے ان کا سامان تیار کروا دیا تو چلتے وقت ان سے کہا اپنے سوتیلے بھائی کو میرے پاس لانا دیکھتے نہیں ہو میں کس طرح پیمانہ بھر کر دیتا ہوں اور کیسا اچھا مہمان نواز ہوں اگر تم اس کو نہ لاؤ گے تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں ہے بلکہ تم میرے قریب بھی نہ پھٹکنا انہوں نے کہا ہم کوشش کریں گے کہ والد صاحب اسے بھیجنے پر راضی ہو جائیں اور ہم ایسا ضرور کریں گے یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو اشارہ کیا کہ ان لوگوں نے غلے کے عوض جو مال دیا ہے وہ چپکے سے ان کے سامان ہی میں رکھ دو یہ یوسف علیہ السلام نے اس امید پر کیا کہ گھر پہنچ کر وہ اپنا واپس پایا ہوا مال پہچان لیں گے اور عجب نہیں کہ پھر پلٹیں ابھی جو بھائی آئے تھے دس سوتےلے بھائی تھے جو آئے تھے بن یامین جو کہ یوسف علیہ السلام کے اپنے سگے بھائی تھے وہ نہیں آئے تھے یوسف علیہ السلام شدت سے چاہ رہے تھے کہ ان کا بھائی ان کے پاس آ جائے اس طرح ایک دروازہ کھلے بھائی آ جائے گا تو بھائی کی تڑپ میں اور اس کی محبت میں والد بھی آنا چاہیں گے اور اس طرح یہ ایک دروازہ کھل جائے گا اور پورا خاندان یوسف علیہ السلام کا مصر آ سکے گا اب آپ دیکھیے یوسف علیہ السلام پیغمبر ہیں لیکن ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھے ہوئے یہ نہیں انہوں نے کہا کہ میں تو بہت چاہتا ہوں کہ میرے خاندان والے میرے پاس آ جائیں اب اللہ ہی چاہے گا تو آ جائیں گے اور میں کیا کر سکتا ہوں یہ بات نہیں ہے توکل ہے اللہ پر لیکن توکل کے نام پر بے عمل ہونے کو نہیں کہا جا رہا بلکہ اپنی طرف سے وہ پوری تدبیر کر رہے ہیں بھرپور کوشش کر رہے ہیں اور پلاننگ کر رہے ہیں فلم رجا و الا ابیم قالو یا ابانا منیا من کئیل جب وہ اپنے باپ کے پاس گئے تو کہا ابا جان آئندہ ہم کو غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے لہٰذا آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ ہم غلہ لے کر آئیں اور اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں باپ نے جواب دیا کیا میں اس کے معاملے میں تم پر ویسا ہی بھروسہ کروں جیسے اس سے پہلے اس کے بھائی کے معاملے میں کر چکا ہوں فلاح خیر الحافہ و ہوا ارحم اللہ ہی بہتر محافظ ہے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے اب یہاں پر پچھلی غلطی یاد دلا رہے ہیں یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو اور اس کی اجازت ہے اصلاح کی خاطر پچھلی غلطی کا یاد دلا دینا تاکہ آئندہ پھر دوبارہ وہ غلطی کرنے سے بچیں یہ چیز پسندیدہ ہے اور اس کے اندر کوئی حرج نہیں تو کہا کہ میں بھروسہ تو تم پہ نہیں کر رہا بھروسہ تو میں اللہ پہ کر رہا ہوں وہ بہترین حفاظت فرمانے والا ہے ولم فت وجا دو ردت ردتم <إِلَيْهِم> پھر جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا ان کا مال بھی انہیں واپس کر دیا گیا ہے یہ دیکھ کر وہ پکار اٹھے ابا جان اور ہمیں کیا چاہیے دیکھیے یہ ہمارا مال بھی ہمیں واپس دے دیا گیا ہے بس اب ہم جائیں گے اور اپنے اہل عیال کے لیے سامان لے آئیں گے اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے اور ایک اونٹ بھر اور زیادہ بھی لے آئیں گے اتنے غلے کا اضافہ آسانی کے ساتھ ہو جائے گا ان کے باپ نے کہا میں اس کو ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک تم اللہ کے نام سے مجھ کو پیمان نہ دے دو کہ اسے ضرور میرے پاس واپس لے آؤ گے اللہ یہ کہ کہیں تم گھیر ہی لیے جاؤ جب انہوں نے اس کو اپنے اپنے پیمان دے دیے تو اس نے کہا دیکھو ہمارے اس قول پر اللہ نگہبان ہے پھر اس نے کہا اے میرے بچوں مصر کے دارو سلطنت میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے جانا اب یہ تدبیر کر رہے ہیں یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کی حفاظت کی ہم جو اولاد والے ہیں ہم جانتے ہیں کہ اولاد اگر اللہ نہ کرے تنگ کرنے والی بھی ہے نا فرمان بھی ہے عاجز کرتی ہے لیکن بہر حال ماں باپ ماں باپ ہوتے ہیں اپنے دل سے اولاد کی محبت نوچ کے پھینک نہیں سکتے ہر حال میں اولاد کی بہتری ہی کی فکر لگی رہتی ہے تو یہاں پر یہ مشورہ دیا یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کہ ایک دروازے سے داخل نہ ہونا دو وجوہات ہو سکتی ہیں ویسے تو ولّہ عالم لیکن ایک یہ کہ بھائی سارے علاقے میں قحط پڑا ہوا ہے دس نوجوان مردوں کا ایک جد تھا جب مصر میں داخل ہوگا تو کہیں لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ڈاکو ہیں پتہ نہیں کس نیت سے آئے ہیں تو ان کو کوئی تکلیف پہنچے دوسرے یہ کہ ایسے جوان دس بیٹے اکٹھے کہیں جائیں تو ماں باپ کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ کہیں ان کو نظر نہ لگ جائے اولاد ہماری کہیں ہو جو ہمیں اپنی آنکھوں میں بھلی لگتی ہو اکٹھے کہیں جاتے ہیں تو خود بھی دل نہیں چاہتا کہ انسان نظر بھر کے ان کو دیکھے ڈر ہوتا ہے کہیں نظر نہ لگ جائے نظر کی جہاں بات ہے وہاں اتنا سا ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ یہ بات یاد رکھیے کہ پہلے جو ہم موضوع پڑھتے چلے آئے ہیں قرآن میں یہ بات ہمارے سامنے واضح ہو گئی ہوگی کہ اسلام ہر قسم کے توہمات مٹانا چاہتا ہے سپرسٹیشنس سے ہم کو نکالنا چاہتا ہے اگر نظر کا لگنا بھی وہم ہوتا سپرسٹیشن ہوتا تو اسلام ہمیں بتا دیتا یقیناً اس کے اندر کوئی نہ کوئی حقیقت ہے جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کل آئین حق نظر حق ہوتی ہے لگ جاتی ہے آپ دیکھیں پتھروں میں سے ریڈیشنز نکلتی ہیں اور انسان کو نقصان پہنچا دیتی ہے تو آنکھ تو پھر آنکھ ہے کوئی نہ کوئی چیز بہرحال اس سے ایسی نکلتی ہے جو انسان کے لیے نقصان دے ہے سائنس نے تک ثابت نہیں کیا لیکن ہو سکتا ہے آگے جا کر یہ چیزیں پروو بھی ہو جائیں بہرحال ایکسٹرا سینسری پرسپشن کی تو وہ بات کرتے ہیں ہی آج کل بھی ای ایس پی کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دعا بھی سکھائی ہے او میں تجھے اللہ کے کلمات کی پناہ میں دیتا ہوں ہر ڈرانے والے شیطان سے اور ہر نقصان پہنچانے والی آنکھ سے تو نظر کی دعائیں پڑھ لینی چاہیے اپنی طرف سے انہوں نے تدبیر کی آگے فرما رہے ہیں <الْمُتَوَقِّلُون> لیکن میں تم کو اللہ کی مشیت سے بچا نہیں سکتا حکم اس کے سوا کسی کا بھی نہیں چلتا اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور جس کو بھی بھروسہ کرنا ہو اسی پر بھروسہ کرے یہاں پر ہمیں تدبیر اور تقدیر کا صحیح امتزاج صحیح کمبینیشن نظر آ رہا ہے اپنی طرف سے تمام اسباب مہیا کیے پلاننگ کر لی تدبیر کر لی کوشش کر لی بہترین جو ہو سکتی تھی اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیا توکل یہ نہیں ہوتا کہ انسان ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا رہے کاہل ہو جائے کوشش نہ کرے اور کہتے ہم نے تو اللہ پر توکل کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص ملنے آیا اندر جب آیا تو آپ نے اسے پوچھا کہ تو نے اپنی اونٹنی کو باندھا اس نے کہا نہیں میں نے اللہ توکل پہ چھوڑ دیا آپ نے فرمایا اے قلعہ تمہ اس کا گٹنا باندھ اور پھر اللہ پر توکل کر اپنی طرف سے پورا انتظام کرو تو بھرپور کوشش کر کے پھر توکل اللہ پر توکل اپنی ذات پہ نہیں اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے اگر انسان کا پلان اس کا منصوبہ ناکام ہو جائے تو کم از کم انسان خود مایوس یا شیٹر نہیں ہوتا وہ یہ سوچتا ہے کہ اللہ نے نہ چاہا اس میں ضرور میری کوئی نہ کوئی بھلائی ہوگی اللہ کا فیصلہ ہے مجھے منظور ہے اور اگر منصوبہ یا پلان کامیاب ہو گیا تو انسان تکبر میں مبتلا نہیں ہوتا کہ میری پلاننگ تھی میری اینٹیسپیشن تھی میں نے کتنا اچھا سوچا میں نے کتنا اچھا کیا تکبر اس میں نہیں آتا اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ تو میری کوششوں کو کامیاب کر دیا وہ لما دخل منحیت امر ابو اور واقع بھی یہی ہوا کہ جب وہ اپنے باپ کی ہدایت کے مطابق شہر میں متفرق دروازوں سے یعنی داخل ہوئے تو اس کی یہ احتیاطی تدبیر اللہ کی مشیت کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہ آ سکی ہاں بس یعقوب علیہ السلام کے دل میں جو کھٹک تھی اسے دور کرنے کے لیے اس نے اپنی سی کوشش کر لی بے شک وہ ہماری دی ہوئی تعلیم سے صاحب علم تھا لیکن اکثر لوگ معاملے کی حقیقت نہیں جانتے علم والا کہا گیا ہے ان کو وہ انہوں لاز عِلْمٍ لما علم نہ ہو کہ وہ علم والا تھا لما علم ہو اس علم کی بدولت جو ہم نے اس کو دیا تھا علم والا کون ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو اپنے علم کی لمیٹیشنس کو جانے اپنی حدود جانے اپنی مجبوری اور اپنی محدودیت کا اس کو علم ہو کہ میں بس اتنا کر سکتا ہوں اس سے زیادہ نہیں ہمارے ہاں عام کہاوت ہے کہ والدین تدبیر کے ساتھی ہی ہوتے ہیں تقدیر کے ساتھی نہیں ہوتے تو یہاں پر علم والا انہیں کو کہا گیا کہ جو یہ جانے کہ میں کتنا کچھ اپنی طرف سے کر سکتا ہوں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے انہوں نے فرمایا کہ اررف تو رب بھی میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا اگر میں ہی میں ہوتا میری ہی میری مرضی ہوتی تو جو میں چاہتا ہو جاتا تو میں کچھ چاہتا ہوں وہ کیوں نہیں ہوتا باز دفعہ اس لیے کہ رب نے نہیں چاہا و لما دخل یوسف آ وا الی اخواہ اخوق کا فلا تبت اس با کانو یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے حضور پہنچے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس الگ بلا لیا اور اسے بتایا کہ میں تیرا وہی بھائی ہوں جو کھویا گیا تھا اب تو ان باتوں کا غم نہ کر جو یہ لوگ کرتے رہے ہیں اب آپ دیکھیں سالوں کے بعد پتہ نہیں والم بیس سال پچیس سال تیس سال اللہ بہتر جانتا ہے کہ کتنا عرصہ جو ہے وہ گزرا اس کے بعد اب یہ دو بچھڑے ہوئے بھائی مل رہے ہیں اور کون سے بچھڑے ہوئے بھائی جو کہ اپنے سگے رشتوں کے ہاتھوں ستائے گئے بن یامین الگ ستائے گئے یوسف علیہ السلام کا قصہ تو ہم کو معلوم ہی ہے تو یہاں یوسف علیہ السلام مشورہ ان کو یہ دے رہے ہیں کہ ان باتوں کا غم مت کرو جو یہ لوگ کرتے رہے اب کیسے نہ غم کرو ہمیں بھی تکلیف پہنچتی ہے داروں کے ہاتھ سگے خون کے رشتے بہت بعض دفعہ انسان کو ستاتے ہیں اور بہت تکلیف پہنچاتے ہیں تو ہم کیسے غم کو بولائیں کیا کریں یہاں پر عملی طریقہ انہوں نے بتا دیا غم نہ کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ انسان پرانے قصوں کو نہ چھیڑے بڑی بڑی باتوں کو چھوٹا کر دے مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ہم خود نہ بھولتے ہیں اور نہ اگلے کو بھولنے دیتے ہیں قصے کو پرانی باتوں کو اور تکلیف دہ یادوں کو اتنا دہراتے ہیں اتنا دہراتے ہیں کہ ہر تفصیل یاد ہو جاتی ہے جو عام حالات میں جن باتوں کو ہم بھول جاتے ان کو کثرت یاد دہانی کی وجہ سے وہ چھوٹی سی چھوٹی ڈیٹیل بھی یاد رہ جاتی ہے بعض دفعہ کچھ خواتین ہیں جو کہ چالیس سال یا پچاس سال پہلے کی باتیں یاد کر کر روتی ہیں کہ جب پچاس سال پہلے میں شادی ہو کر آئی تھی میری ساس نے مجھ کو یہ کہا تھا اور رو رہی ہیں میں کبھی نہیں بھول سکتی میں ہرگز نہیں بھول سکتی اس میں اس کا نقصان ہے جس نے زیادتی کی تھی وہ تو بھول بھال گیا اور جو یاد رکھ کر اس کو بیٹھا ہوا ہے وہ تو اپنا نقصان کر رہا ہے خود کو اب آسابی مریض بنا رہا ہے تو بات یہ ہے کہ غم پال کر انسان خود کو بیمار کر دیتا ہے ذہنی مریض بن جاتا ہے دل کو انسان صاف کر لے بس بھلا دے ذکر نہ کرے کسی بات کا بار بار بار بار ذکر کرنے سے زخم ہرا رہتا ہے آپ سوچے نا کہیں آپ کو چوٹ لگ گئی اس کے اوپر کورنگ آ جاتی ہے نا کھڑن سا بن جاتا ہے اب اگر کوئی مسلسل مسلسل اس کو چھیڑتا رہے نوچتا رہے نوچتا رہے تو کیا ہوگا وہ زخم ہمیشہ تازہ رہے گا اسی طرح ایک تکلیف دہ بات کو مسلسل انسان چھیڑتا رہے اور یاد کرتا رہے دہراتا رہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ بڑھ بڑھ کر ناسور ہو جائے اس کے لیے تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ انسان تکلیف دہ باتوں کو یاد رکھے اور یاد رہتی ہیں دہرانے سے بھول جانا چاہیے معاف تو کر دے انسان اگر بھول نہیں سکتا تو اللہ سے دعا کرے اللہ کی مدد مانگے کہ اللہ تو میرے دل کو بالکل آئینے کی طرح صاف کر دے یہ بات میرے دل سے نکل جائے اور یہ بات اب مجھے تکلیف نہ پہنچائے تو غم کو بلانے کا بہترین نسخہ جو ہے وہ یہاں بتایا گیا ہے کہ ذکر نہ کرو اب ان باتوں کا فلم جب یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کا سامان لدوانے لگے تو اس نے اپنے بھائی کے سامان میں پیالہ رکھ دیا پھر ایک والے نے پکار کر کہا اے قافلے والو تم چور ہو انہوں نے پلٹ کر پوچھا تمہاری کیا چیز کھوئی گئی سرکاری ملازموں نے کہا بادشاہ کا پیالہ ہم کو نہیں ملتا جو شخص لا کر دے گا اس کے لیے ایک اونٹ برابر غلہ ہے اس کا میں ذمہ لیتا ہوں ان بھائیوں نے کہا اللہ کی قسم تم خوب جانتے ہو کہ ہم اس ملک میں فساد کرنے نہیں آئے اور ہم چوریاں کرنے والے لوگ نہیں ہیں انہوں نے کہا اچھا اگر تمہاری بات جھوٹی نکلی تو چور کی کیا سزا ہے انہوں نے کہا اس کی سزا جس کے سامان میں سے چیز نکلے وہ آپ ہی اپنی سزا میں رکھ لیا جائے ہمارے ہاں تو ایسا ہی ظالموں کو سزا دینے کا طریقہ ہے تو اس سے پہلے انہوں نے خرجیوں کی تلاشی لینی شروع کی پھر اس کے بھائی کی خرجی سے گم شدہ چیز برآمد کر لی مشکلات قرآن میں سے یہ مقام ہے سوالات نئے پڑھنے والے کے دماغ میں یوں پیدا ہوتے ہیں کہ کیا یوسف علیہ السلام نے چوری کا الزام لگایا کہ خود ہی پیالہ رکھا اور برخی کہہ دیا چور ہے اور یہ سارے کیسے حالات بنتے چلے گئے بے قصور پر چوری کا الزام لگایا بھائیوں نے چوری تو نہیں کی تھی تو یہ اتنا آسان نہیں ہے بین الستور اگر آپ غور سے پڑھیں گی تو بہت سے آپ کو اتفاقات ملتے چلے جائیں گے کچھ ایسے کو ہیں کہ ایک کے بعد ایک ایک کے بعد وہ ملتے چلے گئے اور ہوا کیا نتیجہ یہ نکلا کہ یوسف علیہ السلام جو چاہ رہے تھے وہ حاصل ہو گیا یہ یوسف علیہ السلام نے ناوز بلّہ کوئی دھوکا پلان نہیں کیا تھا کہ میں دھوکہ دوں گا پھر الزام لگاؤں گا پھر یہ کروں گا ان شاء بہت تفسیر طلب آیات ہیں ابھی چونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو ہم بہت ایک ایک آیت کو کھول کے نہیں دیکھ سکتے لیکن کبھی انشاءاللہ تفسیر کا موقع آپ لوگوں کے ساتھ ملا تو آپ سمجھ جائیں گی کہ یہ کیا بات ہے جو کہی جا رہی ہے کو انسیڈنسز ہیں ایک کے بعد ایک حالات اس طرح بنتے چلے گئے کہ نتیجہ یوسف علیہ السلام کی پسند کے مطابق نکلا اور یہ آیت اس کی گواہی دے رہی ہے اگلی والی کدال کا کتنا لے اللہ فرماتا ہے اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کی تائید اپنی تدبیر سے کی یہ اللہ کی کوئی تدبیر تھی ماکانخی دین الملک اللہ, اللہ اس کا یہ کام نہ تھا کہ بادشاہ کے دین یعنی مصر کے شاہی قانون کے مطابق اپنے بھائی کو پکڑتا اللہ یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے نر فراجات ہم جس کے چاہتے ہیں درجات بلند کر دیتے ہیں فو اور ایک علم رکھنے والا ایسا ہے جو ہر صاحب علم سے بالا تر ہے ان بھائیوں نے کہا یہ چوری کرے تو کچھ تعجب کی بات بھی نہیں اس سے پہلے اس کا بھائی بھی چوری کر چکا ہے یوسف علیہ السلام ان کی یہ بات سن کر پی گئے پھر دیکھیں صبر کتنا صبر کیا ہے کچھ نہیں کہا ان کو حقیقت ان پر نہ کھولی بس زیرے لب اتنا کہا کالا انتم شرم مکان و اللہ عالم و بیما فون دلی دل میں کہا کہ تم بہت برے لوگ ہو جو ایسا الزام لگاتے ہو اور جو الزام تم مجھ پر لگا رہے ہو اس کی حقیقت اللہ خوب جانتا ہے انہوں نے کہا اے عزیز اب اسے دیکھیے کیا پتہ چل رہا ہے یا ائیو العزیز کہ یوسف علیہ السلام بادشاہ تو نہیں بنے لیکن بہرحال کوئی منسٹر یا کوئی اعلیٰ عہدہ جو ہے وہ ان کو حاصل ہو گیا ہے جو کہ عزیز مصر کو تھا اسی لیول کا کوئی عہدہ ان کے پاس ہے ان لہو ابن شیخن کبیرن فخد نا مکان انا نروک من المحسن اس کا باپ بہت بوڑھا آدمی ہے اس کی جگہ آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے ہم آپ کو بڑا ہی نیک نفس انسان پاتے ہیں یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ دوسرے کسی شخص کو ہم کیسے رکھ سکتے ہیں جس کے پاس ہم نے اپنا مال پایا ہے اس کو چھوڑ کر دوسروں کو رکھیں گے تو ہم ظالم ہوں گے جب وہ یوسف علیہ السلام سے مایوس ہو گئے تو ایک گوشے میں جا کر آپس میں مشورے کرنے لگے ان میں سے جو سب سے بڑا تھا وہ بولا تم جانتے نہیں ہو تمہارے والد نے تم سے اللہ کے نام پر کیا عہد و پیمان لیا ہے اور اس سے پہلے یوسف علیہ السلام کے معاملے میں جو ذاتی تم کر چکے ہو وہ بھی تم کو معلوم ہے اب میں تو یہاں سے ہرگز نہ جاؤں گا جب تک میرے والد مجھے اجازت نہ دے دیں یا پھر اللہ ہی میرے حق میں کوئی فیصلہ فرما دے کہ وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے تم جا کر اپنے والد سے کہو فقولو ان سے کہو یا ابانا اے ہمارے والد ان نب نکا سرق آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے یہ انداز دیکھیں عجیب سی بدتمیزی ہے ان لوگوں کے اندر بڑے روڈ ہیں انسلنٹ ایٹیٹیوڈ ہے ماں باپ کے ساتھ یہ نہیں کہہ رہے کہ ایسا ہے کہ جیسے شاید ہمارے بھائی سے کوئی غلطی ہو گئی ہے نہیں کہہ رہے ہیں آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے اور یہ کیا ہوتا ہے کہ اگر اپنے بچوں میں ہم دیکھیں کہ اگر کوئی ہمارا بچہ ہے اور بہت اچھا اس کا رزلٹ آ گیا تو ہم جا کے اپنے ہسبینڈ سے کہتے ہیں دیکھا میری بیٹی کتنا اچھا پڑھتی ہے اور جب خراب نتیجہ ہے کہتے ہیں دیکھا آپ کی بیٹی نے کیا کارنامہ انجام دیا تو یہ ہوتا ہے نا کہ بلیم کسی اور پر چلا جائے آپ کا بیٹا ان کا سرق آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے وماں شہد نا اللہ باں المنہ وماں کنّا لیلغی بحافین ہم نے اس کو چوری کرتے ہوئے نہیں دیکھا جو کچھ ہمیں معلوم ہوا ہے بس وہی وہ ہم بیان کر رہے ہیں اور غیب کی نگہبانی تو ہم کر نہ سکتے تھے آپ اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لیجئے جہاں ہم تھے اس قافلے سے دریافت کر لیجئے جس کے ساتھ ہم آئے ہیں ہم اپنے بیان میں بالکل سچے ہیں قالا یعقوب علیہ السلام نے فرمایا سولت لکم انفسکم امرا تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بڑی بات کو سہل بنا دیا بالکل وہی بات کہی ہے یہاں پر یعقوب علیہ السلام نے جو یوسف علیہ السلام کے کھونے پر کہی تھی حالانکہ یوسف علیہ السلام کے معاملے میں تو یہ جھوٹ بول رہے تھے بن یامین کے معاملے میں تو یہ جھوٹ بول نہیں رہے لیکن یعقوب علیہ السلام کو تو نہیں پتہ چلا دونوں کا فرق ایک ہی بات انہوں نے کہی ہے انبیاء جو ہیں وہ عالم الغیب نہیں ہوتے ان کو نہیں پتہ چلا کہ کون سی بات ان کی سچی ہے اور کون سی بات جھوٹی پھر کہا فصبر جمیل تو میں اچھا صبر کروں گا جمیل کا لفظ آپ دیکھیے خوبصورتی کا لفظ کس کے لیے آ رہا ہے اس صورت میں صبر کے لیے اس اللہ نی بہم جمی ان ہولیم الحکیم کیا بعید ہے کہ اللہ ان سب کو مجھ سے لا ملائے وہ سب کچھ جانتا ہے اور اس کے سب کام حکمت پر مبنی ہے وہ طول اور وہ ان سے منہ پھیر کر بیٹھ گیا کیوں یہ بھی اتنا دل دکھانے والا مقام ہے اولاد جب بے حص ہو جاتی ہے بوڑھے ماں باپ سے اس کو ہمدردی نہیں رہتی تو ماں باپ پھر اپنی فیلنگس بھی بچوں کے سامنے کہتے ہوئے ڈرتے ہیں اب ان کے سامنے ہم اپنے رنج کا یا اپنی پریشانی کا اظہار کریں گے تو ڈانٹ ہی پڑے گی یہ کہیں گے کہ بس آپ لوگوں کو تو بیوقوفی کی باتیں سوچتی رہتی ہیں یہ بدتمیز اولاد ایسی ہی ہوتی ہے نا بے حص قسم کی تو وہ تو ان کو پتہ تھا کہ یہ اولاد میری ہمدردی میں میرے وقال یوسفا وب غدت فہ و کہنے لگا ہائی یوسف ہائی یوسف انسان ہوتے ہیں نا نبی پتھر کے ٹکڑے نہیں ہوتے ان کے سینوں کے اندر کہ کچھ بھی بیت جائے ان کے اوپر بس وہ روبوٹس کی طرح ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اچھا کھو گیا تو کھو گیا کوئی بات نہیں اللہ کی مرضی مل گیا تو مل گیا کوئی بات نہیں قرآن جو ہے وہ امبیا کا ہیومن ایلیمنٹ انسانی پہلو بہت خوبصورتی کے ساتھ سامنے لے کر آتا ہے کہ دیکھو وہ بھی تم جیسے انسان تھے ان کیا دل بھی دھڑکتا ہوا گوشت کا لوتھڑا تھا ان کو بھی تکلیف محسوس ہوتی تھی لیکن اس کے باوجود صبر کرتے تھے تو ہم بھی جب انبیاء کی باتیں پڑھیں تو یہ نہ کہا کریں کہ لیکن وہ تو نبی تھے تو ہم کیسے ہو سکتے ہیں اس طرح ہو سکتے ہیں تبھی ہی تو ان کو انسان بنا کر بھیجا گیا اگر ہم ان جیسے ہو نہ سکتے تو اللہ روبوٹس بھیج دیتا یا فرشتے بھیج دیتا جن میں جذبات نہ ہوتے احساسات نہ ہوتے ہاں یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ نبی بالکل ہمارے جیسے انسان نہیں ہوتے کچھ فرق ہوتا ہے لیکن بہرحال فیلنگس میں جذبات میں ضروریات میں احساسات میں ہم جیسے ہی انسان ہوتے ہیں ان کے دل پر بھی چوٹ لگتی ہے جیسے یہاں یوسف علیہ السلام کو یہ یاد کر رہے ہیں اپنے بیٹے کو وہ دل ہی دل میں غم سے گھٹا جا رہا تھا اور اس کی آنکھیں سفید پڑ گئی تھیں اب یہ بھی ڈاکٹرز کے غور کرنے کا مقام ہے کہ کا اثر آنکھوں پر ہوتا ہے کیا اٹریکٹ ہوتا ہے کیا قورمیا متاثر ہوتا ہے واللہ عالم سائنس بتائے گی کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں قالو بولے ہی اللہ کی قسم تفت و تفقرو یوسف حت تکونا ہر اور من اللہ بیٹوں نے کہا بس آپ تو یوسف ہی کو یاد کیے جائیں گے یہ بات بھی سن لی اکیلے میں باپ کا غم منانا بھی ان کو پسند نہ آیا اچھا عجیب مکسچر ہیں بے بھی ہیں لیکن باپ کی تکلیف بھی اچھی نہیں لگتی ان کو کچھ ملا جلا مربع ہیں کہنے لگے آپ تو بس یوسفی کو یاد کیے جائیں گے نوبت یہ آ گئی ہے کہ اس کے غم میں اپنے آپ کو گھلا دیں گے یا اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے قالا یعقوب علیہ السلام نے فرمایا انما اشکو بدسی و حزنی الا ومن اللہ, اللہ مالا تالمون انہوں نے کہا میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا اور اللہ سے جیسا میں واقف ہوں تم نہیں ہو بہت پیاری آیت ہے یہ اشکو بستی و اللہ غم ہماری زندگی میں بھی اگر آئے تو اس کو اللہ کے سامنے رکھ دیجئے اللہ کے سامنے روئیے اللہ کے سامنے گڑ گڑائیے اس سے دعائیں کیجئے جب لوگوں کے سامنے ہم بیان کرتے ہیں تو کچھ دن تو لوگ ہمدردی کرتے ہیں پھر وہ اس تذکرے سے بیزار ہونے لگتے ہیں ملنے سے کترانے لگتے ہیں کہتے ہیں چھوڑو کون جائے ان سے ملنے وہ تو پھر وہی ذکر شروع کر دیں گی اللہ کے سامنے جب انسان بیان کرتا ہے اپنا غم تو اس کو صبر آتا ہے سکون آتا ہے اس کو حدیث میں آتا ہے ممبت سا لم یسبر جو شخص اپنی مصیبت سب کے سامنے بیان کرتا پھرے اس نے تو صبر نہیں کیا تو لوگوں کے سامنے بیان نہ کریں پھر دوسرے یہ دیکھیں یعقوب علیہ السلام کا اخلاق اولاد سے بھی انہوں نے نہ بد اخلاقی کی بد زبانی بھی نہیں کی ہم سب کے ساتھ اچھے بنتے ہیں بچوں کے ساتھ ہم سمجھتے ہیں ہم گالم گلوچ کریں ان کو تانے دیں ان کو بدتمیزی کے ساتھ ڈانٹیں اور ڈپٹیں ہم کہتے ہیں ہمارے بچے ہیں ہم بچوں سے نہیں کریں گے تو کس سے کریں گے اور اپنائیت کے نام پہ بعض دفعہ ہم بے انتہا بدتمیز ہو جاتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں اپنائیت بہت ہے نا تم سے اب تم بھی برا مانو گے تو یہ ایسی اپنائیت سے آپ دیکھیں کہ وتھ فرینڈس لائک دیز ہو نیز اینمیز جب اپنے ایسے ہو جائیں تو پھر غیروں سے انسان کیا شکوا کرے سب سے زیادہ لحاظ اپنوں کے ساتھ رکھنا چاہیے اس اپنا بعض دفعہ بد زبانی پر بدتمیزی پر اتار ہیں اور رشتوں کے اندر مزید خرابی پیدا ہوتی ہے یہاں اپنی اولاد سے بھی آپ دیکھیں کتنی نپی تلی سمبلی بھی بات کر رہے ہیں میرے بچوں جا کر یوسف اور اس کے بھائی کی کچھ ٹوہ لگاؤ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اس کی رحمت سے تو بس کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں پھر آپ دیکھیں صبر اپنی جگہ تقدیر پر راضی رہنا اپنی جگہ لیکن برے حالات کو بہتر بنانے کی بھاگ دوڑ اپنی جگہ حالات کو تبدیل کرنے کی کوشش بھی ہو رہی ہے اب اتنے سال ہو گئے یوسف علیہ السلام کو کھوئے ہوئے اب تک تو نہ کہا تو اب کیسے خیال آ رہا ہے اسی جی کے تقدیر ہے نا اب ملنے کا وقت جو آ گیا ہم اپنی گھریلو زندگیوں میں دیکھیں بعض کوشش ہماری کھو جاتی ہے ہم ادھر ادھر دیکھتے نہیں ملتی دو دن چار دن دس دن گزر گئے اچانک خیال آتا ہے کہ فلاں ڈراز میں دیکھ لیتی ہوں فلاں پرس میں دیکھ لیتی ہوں اور وہاں سے مل جاتی ہے اسی کی وہ تقدیر ہوتی ہے نا وہاں سے اس کا وقت آ گیا ہوتا ہے چیز کے ملنے کا اور جتنی دیر انسان کی کوئی چیز کھوئی رہتی ہے اتنی دیر اس کو اجر ملتا ہے حدیث میں آتا ہے کسی نے ایک جیب میں پیسے رکھے اور دوسری جیب میں تلاش کرنے لگا اور جب نہ ملے دوسری جیب میں تو پریشان ہوا تو اتنی دیر جو اس کی پریشانی میں گزری ہوتی ہے اللہ اس پر بھی مومن کو اجر دیتا ہے تو یعقوب علیہ السلام کا اجر دیکھیں نا اولاد جیسی چیز کا کھو جانا کتنا اللہ نے ان کے لیے عجر رکھا ہوگا اور آخر میں پھر بچہ مل بھی گیا فلم ماں دخل و علیہ قالو یا ائی عزیز پہ جب وہ مصر میں یوسف علیہ السلام کے پاس داخل ہوئے تو کہا اے عزیز مستانا و آلان عقدر و جے بے بداعتن مسجن و اوفیلقیل ہم اور ہمارے اہل وعیال سخت مصیبت میں مبتلا ہیں اور ہم کچھ حقیر سی پونجی لے کر آئے ہیں و تصدق علینہ اِنَ اللہ یزل متصدقین آپ ہمیں بھرپور غلّہ عنایت کیجیے اور ہم کو خیرات دیجیے تصدق علینہ کہاں وہ حال تھا تکبر کا کہ نہو عصبا ہم اتنے طاقتور تو بات کیا ہے کہ برے حالات میں تو سبھی جھک جاتے ہیں خوبی انسان کی اس وقت ہے جب اچھے حالات میں بھی جھکا رہے ان اللہ یا